وسلام تو وسلام والا سید و خاطمل امبیا محمد نلمصطفی والا علی و صحابی اشد و, و صفا اما بعد بالله من بسم اللہ الرحمن <تصفح> <تصفح> <تصفح> وقرن وی بوت کن والا تبرج ن تبر جا وَفيِي مَقامَامل آخَر وَإِذَ صَتُمُ مَطَاقًا فَصَلُهَُّ منِ وَرائِ حِجاب ظَالِكُمْ أأَطْهَرُ لِقُلُ بِكُمْ وَقُلُ آ من تو بللہ ہو منو سلو سلوتسلی و <تصفح> سلام یا سیدی یا رسول اللہ والا علقہ و یا سیدی یا حبیب اللہ اسلام و سلام یا سیدی یا خاتم نبی یا سید یا رحمت اللہ عالم مسلمان پائی ہو السلام علیکم ہم دو سنا دماغ زبان نگاہ نتا تو مافول فرما پچھلے جمع بارک جس موضوع اعلان کی کیا سی اس جگہ د دی دوسترمائش اور دے خطبہ جمعت المبارک دا موضوع چادر اور چار دیواری کافی دوستان نے پردے دے بارے میں دوستان نے کیتا سی تو میں الحمدللہ اللہ تعالی دی توفیق نا. اس موضوع نران اور حدیث اور فقہ اسلامی دے جتوں ترتیب دیکھ کے جناب دے سامنے پیش کرنے لگ جائیں. اللہ تبارک و تعال سمجھ کے عمل کی توفیق بخش عزا نگرمی چادر اور چار دیواری اے رواج دے طور پہ اور لوگ قدیم لوکا دے مستحسنات دے طور پہ معاشرتی ضرورت کے طور تے قدیم اقوام تو لگا ہے تا کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلوں بھی نا کئی جڑے نے جہ چادر عورت آستے چادر اور چار دیواری دا پورا خیال رکھ سن کیوں معاشرتی سمجھ دے سن یعنی بحثیت مذہب نہیں اپنے معاشرے دی مجبوری سمجھ دے سن بھی ادو بغیر معاشرہ نہیں چلے گا سڈے چ باڑ پی جان ہے جرائم تے اٹھ گے او چادر تے چار دیواری عورت قدیم اقوام جہیا سن او بھی ضروری سمجھ دیا سن تا کہ اے یورپ جہا ہے نا یہ خود عیسائی یہ جڑے نے یہ بھی عورتوں رکھتے ہوں سنت نڈن والی جیڑی اور کپڑیاں تو پردے تو ویلے ہونی قریب زمانے چلی سرمایہ نظام سرمایادار خبیس ہے نا دار میں کلے بمبا مرد کما تے میرا ٹھڑ نی پرنا بھی ہو سواد بیمانہ نے یورپ در سنتی انقلاب آیا تو ان کھچ کے بڑیاں باہر لیا تے بل خسوس ہوسلمان دیا عورتوں باہر تے پورا اڑی چوٹی دا زور لایا جا ریا ہے کہ انہاں نو باہر کڈیا جاوے اور انہاں دیا پردہ دری ہو تاکہ عورت حیا تو خالی ہوگے اور مرد غیرت تو خالی ہوگے اور اے اصول ہے قوم دی عورت بے حیا اور مرد بے بےغیرت ہو کسی نشمن سمجھتے تے نہ کسی دشمن دا دفاع کا دا کدی سوچتے یاد رکھنا میری گل او جے میں مثال دینا ہنا نا بھی کسی خسرے نکھا بھی اصلہ رکھ ل انہیں آخا سڈا دشمن ہی کہڑا ہے عورت جدو بے حیا ہو مرد بےغیرت ہو اسے نہ بندہ کسی نشمن سمجھدے بچاؤ دی سوچ دمیشا دفاع اوم او کردیے جنادیاں بیبیاں شرم و حیا کا کرو من اور مرد غیرت اور ایمان دے دیک کرو کہ یورپ اسلام دے دشمنی اندر انتہا پسند اور بنیاد پرستے. او گل نہ مراد جا کے لبد اسلام دی اس واسطے انہوں تحریک چلا رکھی اور پورا زور لایا ہوا ہے داڑی اور پردے دے خلاف چادر چار دیواری دے خلاف پوری مہم ان چلی سی این این اے ایف پی رائٹر جن بھی لکھن والے بی بی سی اور دیگر جتنا کافر میڈیا ہے نا طالبان دے بہانے نال پوری نفرت فیلا رہے نے مسلمان دیا عورتوں دیا فوٹو گے یہ دیکھو ظلم ہو رہا ہے یہ دیکھو کتنا ستم ہو رہا ہے بیچاروں پر یہ کیسے مرخے میں آئے بیچاری کیسی چادر میں ڈھکی ہوئی ہیں ان کو آزادی نہیں ہے جی یہ بیچاری بہت پریشان ہے عورتوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں عورتوں کو آزادی ہونی چاہیے ایسے ایسے شیطانی الفاظ بول کے مسلمان دی عورت پتا نہیں کت کسیٹیا جا رہا ہے جی بکرے چھتریاں منڈی چسیٹیا جس طرح عورت دال کی چمڑ کے پاس منافک نے این دن جس کی شا کو اہم منافق جہاں ہوں یہ جی اڈا ہوں اہم سنڈا کدی اہ سر مارے گا کدی اہ سر مارے گا انہوں پتہ کونی ایمان کا چانل کہ اللہ رسول دے احکام دے اندر راز کتنے پائیں تو میں تھوڑے سامنے چادر اور چار دیواری دو چیزاں قرآن حدیث فکا اور پھر اس معاشرتی فوائد جناب دے سامنے بیان کراگا اللہ سونا حضور دے جو صدقہ میرا سینہ کھول لے ابھی رات ایک تقریر بھی ہے ایتھے پنڈی اتنی در وہ بھی بڑا مسئلہ ہے رات میں کسور دو گھنٹے بول آیا وا تو اتے ایک بابا سی بلڑا تقریر تو بعد آتا چن چل لائیو ہوں تو چل لا گے رہے کو نہیں جناب نال سمجھنا مسلمان دلیل قرآن پہ حدیث تیسرے نمبر تجمائے امت حضور سرکار امت دا اتفاق جس کام ہوے گا او کام نبی سرکار دی شریعت دی سڈے واسطے دلیل بن جائے گا میں قرآن حکیم فرقان مجید وچوں جناب دے سامنے پہلا چار دیواری دا بیان کراگا فیر پردے کا پہلے چار دیواری بھائی عورت کا اندر رہنا گھر دا نظام چلانا اے اللہ نو نظور بھی یہ اور فطرت دا تقاضا بھی اے ہوئی ہے قانون فطرت دا تقاضا بھی اے ہوئی ہے سڈے رب دے شریعت دا قانون وی بھی یہ چار دیواری دا ذکر کتنے آیا ہے قرآن ایسا دسا تسان خود ویخ کے ہر کسے اگے بیان کر دے ہو جیڑا کوئی بکواس کرن لگے ان خورا آئے مرت وے خا لے نا سور احزاب بائیسواں سپارہ آیت نمبر تی آیت نمبر تتی بھی سپارا بائیسواں سپارہ آیت نمبر تتی حکم اتر پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیکا واسطے حضور دی ازواج متحرات کی خاطر لیکن ایک قانون شریعت مستفا جتنا جنہ چیر نبی پاک سرکار دے نار خصوصیت والی کوئی دلیل نہیں آئے گی نا جہا حکم بھی قرآن چترے گا ہلور سرکار دی امت نی شامل ہوا اللہ سونا فرماندہ وا کر نی بوتے کلن والا تر سبر و جل جاہلیت دل اولا. اے نبی سرکار دیا گھر والیاں کر نفی بوتے کنا اپنے گھر کرار پکڑو اپنے گھر تے چا چار دیواری ہو چار دیواری دا مطلب بھی ہوئی ہے گھر دی چار دیواری عورت رہے اللہ فرما والا تبرج ن تبرو جل جاہلی اتل दौरे चाहे वागो आवारी ना फिर रवो बहर ना निकलिया फिर घर टिको करार पकड़ो अपने घर अल्लाह बंद आयत करीमा चार दीवार का हुक्म नवी सरकार दया बीबिया न फरमाए और حکم ہزور سرکار کی دی، امت دیا تمام عورتوں فرما چڑیا ہے میںفاسی حوالے ترے سامنے اس مسلے بیان کرنا وا کہ حکم خطاب اللہ سونے نے بھاوے نبی دیا نار کیتا ہے مگر مراد ساری امت دیا گھر والیا نے امت دیاں بی بیاں ساریہی مراد نے اللہ سونے نے کئی احکام قرآن حکیم دے اندر ایسے اتارے نے جتے خطاب اللہ نے اپنے نبی ہنال کی تے مگر مراد حضور سرکار دی امت بھی ساری ہے اگر اے حکم ویکھنائی تے سورہ تحریم ویکھ اللہ قرآن نے فرماؤں دائے اے نبی ہوں گل خالی نبی پیا کر مگر حکم حضور سرکار امت ند اس طرح اتنے حوالے تیرے چند کر لو تفصیل کرتبی امام ابو عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالی انو سرکار اسے آیت مبارکہ دیتا آ فرما دینے مانا ہا وی ال امرو بے لزو مل بی اس آجت کا مطلب اے اپنے گھر نو لازم پکڑ لین لینت اپنے گھر نو بولو بولو اپنے گھر نو لازم پکڑ لین فرمایا وائن کانل خطاب لے نسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقت داخلہ گیرو ہن بالمانہ فرمایا اگر ایک خطاب نبی پاکست لیکن مانوی لحاظ نال تمام عورت دیاں وچ داخل نے اے ہے تفسیر کیوں ہاضا لو لم یار دلیل یا خوش ہو توجہ ابیاں جی میاں جی چڈو فرمایا جب کوئی ایسی دلیل نہیں جیڑی یہ دسے کہ یہ گل صرف نبی دیا گھر والوں واستے بھی باقی نہیں جب کوئی اگو یہو جی دلیل نہیں تو لانمن بات اے یہ خالی نبی دیا گھر والیاں نو ارشاد نہیں فرما رہی بلکہ حضور دی ساری امت دیاں دیا نو خطاب فرما رہی پھر حکم ہوں کہ ہزور سرکار دیا گھر وال وجہ کی حکمت کی اللہ سونے نے نبی دیا گھر والوں ختاب کیا فرمایا اس واسطے اللہ نے انہوں عزت اور شرافت کا مقام دیتا ہے کہ کیونکہ تابل جاروں ودا گل تھی نو کری اس واسطے اللہ نے روح سخن نبی دیا گھر والیاں والیا ورمایا اسی طرح تفسیر کرتبی کی تفسیر احکام قرآن امام ابو بکر جساس دی بولو بولو تو سی فرمایا واض الکمو و خاص سنفنبی صلی اللہ علیہ وسلم و ازوا جی فلمانہ عام منفی ہے وفی غیر ہی عد کنہ معاموری نب اتباع ہی پل اتدائے بہی علامہ خس اللہ بہی ہی آپ فرماتے ہیں کہ اے آیت خطاب پاویں نبی پاک سرکار اور آپ سرکار دی ازواج متحرات نال خطاب پہ فرماندی آیت مگر ارسان بھی شامل ہے کیوں کہ ارسانوں حکم حضور سرکار دے پچھے چلن کا ہے کہ نہیں اللہ جو فرماندہ کہ اے مومنو اتباع کرو میرے مستفا دی جڑا حکم ہوں آستے آنا سانو بھی شامل ہے۔ اس واسطے ان دو تفسیر تو بعد اے تفسیر جناب در منصور ای تفسیر جناب روح مانی شریف تفسیر فخر راضی کبیر تفسیر امام محدث ابن کثیر دی تفسیر ابو سعود تفسیر ساوی شریف تفصیل جلال شریف گنتا جا بھی میں تھکا دیا گا اور جہاں دے حوالے پیش کر رہا الحمد اللہ فقی کوجو نے یاد تو علاوہ تفسیر بیضاوی ہاشیا شہاب تفسیر بیضاوی دا تفسیر قونوی آشیا ابن تم جید شیخ زادہ تمام حواشی نر کے اس وقت تک سوال لکھ تفصیل قرآن دیاں لکھیا جا چکی کنیا سوہ لکھ تفسیرہ جناویت کئی تفسیرہ ہے سیاں نے جیڑیاں دو دو سو جلداندیاں نے ہر تفسیر اٹھا کے بیک اگر ایک گل نہ ہوے فقیر در سر وڈ کے کتے آگے پا دیں میں قرآن تے قرآن دی سوا لاک تفسیر دا حوالہ پیش کیا کرنا سمجھ آئی کہ نہیں آئی انشاءاللہ اللہ رجا دیاں گا بخ نہیں گا پہ رمضان کا مہینہ آ کھان دا روزہ رکھا نا دی گلان سننے روزہ کچھ رکھا نا کوئی غور فرمان لاتے ہیں بند اے آیا کریمہ خالد کے لکھ نے کہنا اتنے کریمہ جائے کریم چار دیواری دا حکم اتارا ہے مومنا دیا عورتوں واسطے ٹھیک ہے ہوں میں شری لحاظ دساں عورت شریف ضرورت کے تحت باہر جانا پہ کم نے جاسے جا سکتی ٹھیک ہے کیونکہ اج کل کئی نویا میں وہ اپنے آپ اسلام کے ٹھیک رکھوا دے تے جے ویخیا تو مال روڈ پہ گڑیا تک کھڈا جلوس تو اتو پے نے پولس تو سوتے شادی تھی بہن اویے کٹی پوچھو تو کیے آخر جی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے میں کیا بغیر تا مسلمانہ دیا دیا نو کٹا کے کپڑے لبھا کے جیلوں میں سٹا کے ڈرامے رچائی پھرنا ہے ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یہ تم اسلام کی خدمت نہیں کر رہے یہ اپنی بے گاستی کی خدمت کر رہے ہو اپنے یہودی آکا کی خدمت کر رہے ہو جس کے فتنے کے تحت تم نے مسلمان کی بہو بیٹی کو ماں بہن کو اتنا ذلی و خوار کر رکھا ہے اب میں بتاؤں گا نبی کی شریعت کی کتابوں کے حوالے پیش کر کے کہ کون کون سے مقامات ہیں جن پر عورت کے لیے مسلمان بی کے لیے گھر سے نکلنا جائزہ ہے اللہ آخو نا سبحان اللہ ہا سدکے والا دیا بند خالک کا ایمان والیا حکم فرما دیتا ہے اگے اللہ سونا فرما دے ایمان والے مرد ہوما یا ہوتا ہو جا حکم آ جائے مڑ دا کچھ اختیار رہ سکتا نہیں کی مطلب حکم سدا آوے پھر ایمان والوں کے فرد بن گئے آخر बस जी हम असा अपनी मर्जी छडीए अपने रबूल मर्जी के पिछे चल पाया है। नहीं कह सकते अपनी मर्जी दीन अपनी थां मर्जी अपनी थां फरमा नहीं ईमान वाला मर्द होवे ईमान वाली औरत हो جد سا حکم آ جاوے گا پھر ان کچھ اختیار رہے گا اختیار ج رکھی بٹھا پھر منا فیک مومن لے مومن مومی تو ہوے جا سڈے اختیار ختم سونے ہوں تیر اختیار دے پیچھے چلانگے گل سمجھی نا اے میرے کو کتاب پہلا او تفسیر قرطبی دے وچوں دسا اپ نے فرمایا ہے شاید پدستی ہے عورتاں واسطے گھروں باہر نکلنا ممنوع ہے حکو میں گھر رہن اگر ضرورت سے شری نکلن تو سادگی دے نال نکلن با پردہ ہو کے نکلن کیونکہ نال اللہ نے فرما دیتا ہے ولا تبرج نتبرج الجاہلیت الاولی جے میں دور جاہلیت دیاں عورتاں زیب زینت کر کے موں کھول کے گھروں باہر نکل دیا سن مرد اس نال بدکاری آم ان دیسی، تے قتل و غارت ہوں سی اللہ نے فرمایا خبردار باہر نکلنا نہیں رہن دا حکم فرمایا باہر نکلنے شرط رکھ دیتی ہوں اس قرآن, اس قرآن نے حکیم دی روشنی دے اندر فکا. بہت بڑی کتاب حدیقہ کن دیا اور طریقہ محمدیہ دیا دونوں دوں اور جناب فتح قدیم شراہیا شریف کے میں دسا کن مقامات میں جناب اندر عورت واسطے گھروں نکلنا جائز اس علاوہ جائز کئی اجتماع ترتے ہیں اجتماع ہو رہا ہے تو پردے کا خصوصی انتظام ہے بہانا بنا پھر ہم مدرسے بنا رہے ہیں عورتیں آئیں مدرسے میں پڑھیں میں کیا نام مرادو جنہوں نے مرد جہل کٹے عورت کیوں پڑے نام مرادو اورت محکوم مرد حاکم، مرد مردے دسلے مرد کا نگران مرد کا دا چوکیدار چوکیدار کٹے نس کی شہ کوئی نہیں تے جیڑی اندر جہی ہے مسلمان دی دھی بہن ان پڑھاؤ اکا لاؤ میں آخیا اسلام یہ کہتا ہے پہلے مرد سیکھے پہلوں مرد سیکھے مردوں آدھی جانے شاید کونی تو دیا پچائی کلنے فلا مدرسے تو فلا مدرسے اے ہاسٹل ہوں میں تیرے سامنے اس وچوں جناب جی ہدیکا ندی طریقہ محمدیہ کل مقام عورت دے نکلن دے ساتنے نے کنے بولو بولو یہ ہے توجہ ہے یہ ہے جی سات مقام اللہ اکبر پہلا عبارت پڑھ دیا کیونکہ اعتماد نہیں کرتے یار جا بندہ کڑے پاسے وہ آدھے نے مولوی چشتی پتلی آپ ہی بڑھائی بیٹھنے میرے کو جڑا ایک آ گیا حوالہ وکھا کتنے جی حوالہ ہوالہ جی وکھائیے موڑ آدھے پڑھ کے بکھا کتنے پہلو آدھے نے ہوالہ وکھا جی ہوالہ وکھائیے ہو تو پھر کی آدھے تو میں خیر کھانا ٹونگ پڑھ کے تو میں روزانہ ہی سنا جب تمہوں میں ہی پڑھ کے سنانا سنا میں تو پڑھ کے پہلو ہی سنا دیا تو تہلوں ہی مان ل میری زبان خلاسا وفی کتاب مجمو نوازل یجوز بل خروج علا سبا مواز و ہما اوہ دما وزیارتل مہارم وزیارتل مہارم پنجویں اور چھویں جگہ کانت او تن او کان اوکان الحا الخر حق اول اول آخر الح ہا ہک تاخرو جو بل ازن و بے گیر واب الحج مال محرم ہے سو باجاب الح ہا ہجت السلام الفیما ادا کا من زیارت الاجانب بے ویاد دتے ہم ول ولیما لا جا لها ولو آذنا لو آزے نا و خارا جت کا نا جی عبارت ہے اس کا مطلب یہ عورت آستے ست مقام ایسے نے مرد دی مردوں اجازت دے سکتا ہے وہ ابو باہر جاوے گی کیڑے کیڑے مقام پہلا مقام ای کہ آپ والدین دی زیارت دی خاطر عورت اپنے گھروں وال اپنے شوہر دی اجازت ن جے اجازت نہ دے تو ہوئی اہ نہ جاوے جائے جاوے گی تو گناہ نہیں ہونا فضیلت اجازت تو بغیر نہ جاوے کتھے پہلا مقام زیارت ابوئے ماں باپ دی زیارت کرن بھی کیونکہ ماں باپ دی زیارت بھی, زیارت بھی حج مبرور دا ثواب ہے یہ اجازت نہیں دے نہیں گئی تو بہت بڑا عجر پاوے گی بہت بڑا وہ حدیث اگے چل سنانا پہلا مقام والدین بولو بولو زیارت دوسرا مقام یادتِ ہما ماں باپ بیمار نے ان نو پوچھنے ان کیمارداری عورت گھر تو باہر جا سکتی تیسرا مقام تازیت حما ماں باپ دا کوئی عزیز مر گئے ماں باپ دی تازیت واسطے جا سکتی کنے ہو گئے اے یاد رکھتے جائے گے میری میر تقریر دے والا ابھی مولویاں نہیں بولن یہ خیال ہوتا پورا ہوماندار چنگے پڑے ماحول بھی جڑے نے نا ان مسلیاں کونی اللہ کو نہیں اللہ کی مہربانی جڑے آجے پڑھنے والے لگ جکری گٹ ہے تبلیغ ود ہوں اللہ کی مہربانی کنے کن مقام ہو گئے پہلا کی ماں پیو دی دوسرا ماں پیو دن جدو بیمار ہو جائے تیسرا دا کوئی رشتہ دار مر جائے تو ماں پیو کی تازیت کرنے کی کرنا تازیت کرنا چوتھا سیارت عل مہارم وہ رشتے دار ج ہمیشہ واسطے عورت نکاح نہیں ہو سکتا جنہوں نے مہرم رشتے دار اکھیا اکھیا ہے جس طرح ماما چاچا نانا ددا یہ کہڑے رشتہ دار نے محرم نے وہ بھاویں بیبیاں بھاویں بندے اونا دی ایسے طرح زیارت آجتے بھی جا سکتی توجہ ہے کوئی نہ زیارت آستے بھی جا سکت دی. تازیت واسطے بھی جا سکتی تازیت واسطے بھی جکتی پوچھنے بھی جد کوئی بیمار ہوئے دا حکم بھی ماں باپ والا ہے اتے محرم دی شرط جہی وہ لال دینت رکھے گا اج نبیاں واسطے نہیں جا سکتی چاچے دا پتر مامے کا پسے رشتے دار نے جہے بندے عورت ہمیشہ لے حرام انہوں نکاح ہو سکتا ہے نو غیر محرم آخر نے محرم نہیں آتے انہوں دی زیارت بھی نہیں جا سکتی انہوں دی عیادت واسطے بھی نہیں جا سکتی انہوں دی تعویت واسطے بھی اسلام ہے آہا. سرکار ایک کھوتے گھوڑیا کا مذہب نہیں جی مرنی چھٹے پھرن نا ات دنیا شجن المومن مومن و جنت الکافر دنیا کافر کے لیے جنت ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اے اتے قید قبول کرے گا اتے جنت دی آزادی لبے گی کا فر اتنی آزادی منا اے جہنم دیدے گا کن مقام ہو گئے چار بولو کنے? چار مقام پنج کی جما حلیمہ دائی ترد ادا کرنے کی خاطر او جا سکتی کن مقام ہو گئے پن چھواں مقام عورت بیبیا دیا مر جسل دن کوئی بیم کرتی ہے او کا جا سکتی مرد کی اجازت ہو گل سمجھی سواب جت نہ گئی ہے پھر گنا نہیں لبنا لیکن افضلی ہوئی سی سمجھ آ رہی نہیں کنے ہو گئے بولو چھ تو ستواں مقام کہ کسے بی بی دے کسی رشتےدار پہ دا حق پے. مثلا کرزہ دے اون دے کو لے لے او جا سکتی ہے اس طرح اون... او اگر کسے اور دا حق اس عورت کے اتنے تو او اے دے کو لے سکے مقام ہو گئے ست ای ستہ مقام واسطے فضیلت اور اور ایک, ایک شرطان نے فضیلت اجازت مرد دی کی ہو کیوں بولو بولو مرد دی کی ہوگی جی نہیں تو پھر فضیلت ہوئی نہ جاوے ہوں ایک حدیث سنا دینا اس بارے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا ایک صحابی اپنی گھر والی چڑھ کے ادر ویخ تھلے چبارے دلے عورت دے ماں پیو رے سن دا دورت رہی خاون راوت چلا گیا جہاد واسطے ہن ماں پیو تھلے نہیں عورت اتلے چبارے تے وے پیو بیمار ہو گیا وے ور فرا پو بیمار ہو گیا وے عورت نبی پاک سرکار پیغام بھیج دیئے یا رسول اللہ میرا کھاون چلا گیا گھر وال میرے والدین تھلے نے میں اپنے والدین زیارت عجادت واسطے جا سکی ہے میرے آقا نے فرمایا خامند اجازت دے گیا سی کے نہیں ارد کردی ہے نہیں مینو اس گل کی اجازت نہیں سی دے گیا فرمایا مڑ جا تو سکنی مگر تیرے واسطے بہتر ہوئی ہے وہ اجازت ہو جا بھی باپ مرن کے قریب ہوئے پھر پیغام گیا حضور نے پھر جواب دتا کہ افضل تر واستے اے پھر تیسرا بارہ آئے باپ دنیا تو ٹر گیا وے پھر اوہی عورت پھر اجازت منگی آکا دے نے افضل تیرے واسطے ای جا سکنی مگر سواب کا کام بہتا یہ اجازت مرد کی ہوپ دفنا دتا گیا توجہ فرمان اللہ دیا بندیا ادھر مرد آئے مدی نے فرمایا اس عورت کی نیکی مرد دی فرما برداری دے نالی اللہ سونے نے یہ باپ نو بھی جنت تا فرما جوڑی توجو سی آخو نا سبحان اللہ الہ دیا بند سات مقامات اور تو علاوہ ایک مقام اوے عورت نے حلال حرام پاکی پلیتی عورت جیڑی آ ہر دے جیڑی، ایمان واسطے پوچھنا وے کسی دیادار دار میں دین دے اگر نہ مرد پوچھ کے درشن آ ل نہ کوئی محرم رشتہ پچھے چلیا جے چک مار لو جلی دھ ہاتھ کی کنڈ دہر چک مار لرمایا میرے تریقے میرے خلیفیا تریقے نو کابو کر لو حضرت فاروق آدم دا دور سی بی, بی نماز پڑھنے آئی فاروق آدم نے فرمایا مسجد اندر فرض نماز پڑھنے نہیں دیا اما سان پتا لگا پیری عورت سی مگر میں دم نہیں تھی عورت تھی مستورات تھی فاطمہ بی بی تھی مؤمنہ سی ایمان والی سی پوچھا دیا اب تو عمر نے حکم جاری فرمایا ہے عورت مسجد وچ نماز مسجد نبوی وچ نماز پڑھنا اور میرے اما عائشہ نے فرمایا آج نبی پاک عمر دی جگہ تے ہوں جڑا فیصلہ عمر کیا ہے رسول اللہ بھی اویماؤں گا توجہ فرما اللہ دیا بندیاں ایسے طرح توجہ فرما کہ نماز دی جال لے تو سیاک ہوگے جی با جا حدیثیں چاہوں گے نبی پاک سرکار نے فرمایا ہے اور تانو روکے آجے اللہ دیاں بندیاں نو اللہ دے گار تو نہ روکے آجے مگر میں آکھاں گا ہو آجا حلقتے آو اوہ حضور سرکار بھی امت دے دشمن بنن والے ہو ادیا حدیثہ پیش کر دے جے اگوی کھا جان دے پچھوں پچھوی خبردار چشکی تو انوکھا نہیں دے گا میں بارہ لاکھ حدیث دیاں بارہ لاکھ کتاباتے میں نہیں لا چھڑیا ہو بارہ لکھ دیاں کتاباں فقیر بے کور موجود نہیں آؤ کوئی مائی دلال ہے فقیر بیٹھاوے گل گل صابت کرو سر وڈا دیاں گا حضور سرکار دی مسند احمد دی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا او, او نا چیروں نماز بسے بس دی پاڑھ دیاں لیں جن چہر چیروں سادیاں ہوں کیوں فلات, تا فلات دے لفظ فیلا چلا ہومن با پرد سادیاں کہ ہوں گور کری حضرت عمر دا دور آیا کہ نبی پاک دی سادگی بدل گئی کہ حضرت عمر نے فرمایا ہوں کسان مسئلے آ سکیوں کیونکہ آقا دے فرمان نو سنی کھڑے سن کہ شرط لگی کھڑی سی اور سڑے بدلے ہال کی آن سلاسمی پڑھن بھی پارک پہ حال کی ہے سر کھلیا چاٹا ننگا اتو تک دولے बीबी किए मैं बीबी जी ए सला तू तस्वीर तेन लान करेगी तू कमा के कमांिर सला तू तस्वीर का चा कैसा चढ़ाया एक बीबी नवी पाग दी बार गाह आर्ज कर दी ए یا رسول اللہ میرا جی کردا ہے میں پنج وقتی نماز تھوڈے پیچھے ادا کرا میرے آقا نے فرمایا مد اٹھا کے ویک سیاستہ حدیث دیا چھ کتاب اٹھا کے ویک مدینوں کے تاج دور نے فرمایا عورت عورت, عورت اگر نماز پڑھے میری عورت اگر محلے دی مسجد چ نماز پڑھے میری مسجد چ میرے پیچھے پڑن نالوں افضل گل سمجھی گھر کے قریب کری جانے پے آکا نے اگے فرمایا اگر گھر محلے دی مسجد نالو گھر پڑھے گی مسجد نالوں افضل اگر ویڑے نال کمرے پڑے گی ویڑے اگر تہخانے پڑے گی پھر اتلے کمرے افلعل آکا نے فرمایا سب تہ ہوں جسلے گھر کے تہخانے کو سونا مسلمان ہوئے جنگل دیا تنہائی رب دے قریبے. شیر ربانی قبرستان بیٹھا تنہائی اوصلے رب دیر مگر عورت مسلمان دی او رب دے کر جسل گھر دی کھانے کوٹڑی ہاں حدیث کے لفظ ہے زیادہ بولو بولو اللہ دیاد زیادہ ہوئے گی میں بی گل کیا کرنا جی اللہ سونے دی رضا تے جنت چاندی اے تے دنیا دا مال نہیں بی اج بی نبی پاپ نے ازواج متحرا تگور دیا گھر والی نے کی سی. یا رسول اللہ سنو مال ودھا جو وہ دو گزار گزار کے تنگ ہو گیا نبی دیا گھر والیاں سوال کیتا اللہ مولا نے قرآن اتاریا پورا رکو اتریا نبی دیا گھر والیاں نو سمجھا ون دی خاطر خبردار اے میرے حبیب سونے نو بلا لو اپنی گھر والیاں نو کہہ دو جے تو دنیا دا مال سامان چاہیے جاؤ مال کٹا کر لو اللہ جے اللہ دے چاہیے گلاس نا گے پھر سن لو تو واسطے اللہ نے اجرے عظیم تیار کر کے رکھے جدو آج تو اتری نبی پاک سرکار نے بی نو بلایا مینو اللہ نے حکم فرمائے میں اختیار تختہ دسو کہ جنت سننی یا جناب دنیا در سمان سننا آخر نامدار نے بیبیاں بلایا سب تو پہلا اما ایشا نو فرمایا ایشا تیرے نال گل کر لگا مگر فیصلہ کرن تو پہلو اپنے ماں باپ نال مشورہ کر حضور ہرماؤ فرمایا میں جلے کرنی اللہ نے ایو ایو حکم اتارے میں تھان اختیار دے اما ایسا مومنہ جو سن آی آی آی آی. Wow, دی جی دی لانت جی دیتے جنی رکھی لیڈی دیہ کنجری نسم کوئی پتا نہیں اٹ پٹو تھلو خسم نکل آئے اے خسماں رکھن والی لانتیاں بڑی جیڑی انہوں نمونا بنا وال اما ایشا ورگیا جنتا مالک جناب کنڈ کرن او بج نبی دی گھر والی جواب نہیں حضور کی پی فرما رے میں ماں باپ تو نہیں نا نا अल्ला, अल्ला दे जन्नत घर चुनागी मुसलमान की बेटी हो, हो आखना सुबह अल्लाह हर फरमान ला दिया बंदे हम जनाब जी سن اتھے چار دیواری بے وسنگ کن فرمایا ادھر حکم نماز واسطے بھی مدینے جڑی شرط سن حضرت فاروق آدم نے اس شرط دے جدو نہ نو کی فرمایا تو دے, دے نماز پڑھ سک اس واسطے شریعت دیا کتاباں تمام کھول کے دیکھ ل لکھا مقروح تحریمہ ہے ان عورتوں کو جو ابھی خواہشات رکھتی ہیں مسجد میں آنا عجائز کو بھی روکا جائے ان کے لیے بھی یہی ثواب ہے گھر میں پڑے اور دوسری جو ہے بڑیاں آخری درجے دیا جنہوں آسام آجیوں باس ہو تھام ہو گئی بڈیوں آخری درجے پہ پہنچن تو پہلے جنیا میں ان کے لیے مکرو تحریمہ ہے حرام ہے مسجد میں شرد نماز کی ادائیگی کے لیے آنا وہ ملہ جو اجازت دیا بیٹھے ہیں اس ملا نو وہ حضور کی شریعت اپنے ستوے بنا ہی تینوں اجازت دیتی کہ نے تو فاروق کیا واپس آنا وجو نہیں کی تھی سانو مدینے دا تاج ابو بکرو امر کے پیچھے چلنے کا حکم دے گیا آلوم ہوا ساڈا فرد بن دسا پیروی کنہیں کری ابو بکرو رات سبھا لاٹا مروڑوں نہیں مروڑ سکنا اپنا تو بچا ل آپ جاٹا تے بچا شرط رکھی جا پچھے دس ہے وہ ساری شرط شرطاں سارے مقام واسطے شرط ہی ہوئی کہ ہوں عورت جی عالم کو جانا صرف لکھا بخرو جو ہوں تما ہوا ہی حق تالمل مہمات کالف القافی بل فتویٰ ال یوم القراہت فی کلسلواد <الصَّلَوَات> اور سن بہادا ادا کانت الب آز ول الناس جز کرون المسائل المحمات فدین قطالی ناس مسائل القائد ب مسائل مطلب اس طرح مجلے اسلے جا سکتی اس شرط نال جسے جی وہ مسئلے بیان کرے کہ دے? دے ایمان دے عقید ایمان دے توحید دقائد دے. دے. جناب اور حرام حلال دے. فرد واجب نے وہ دسے وزو نماز سے مسائل ضروری دسے عورت نت کوئی نہیں اگوں دس کے سن کے شرط دے اگر ہے کوئی دسن والا گھر جا کے پوچھ کے تو پھر عورت واسطے مطلقاً نکلنا جائز نہیں کیونکہ ضرورت پوری ہو گئی ہے گھر جے وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی تو کر دے نے؟ نفلی فضائل، جناب جی، غیر حرام حلال مسائل نہیں دستے یہ مجلس عورتوں نے جی جانا اجتماع ختم جائز نہیں جی اج کل کئی اتاف بٹھا نے پردے وہ ماسٹر نا مرادو تاری مونج کٹیچے پتہ نہیں عورت کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ گھر میں تا نتیجہ نکلیا کہ بھائی ہے چین, چین مورجنے, چین مورجنے. دی میں مسجد بھائی چیز موڑ نہیں علاقے میں گلو پکے بندے کسی دسی اسے باہ لی باہ لی پتا ہے لگا پہلو پہلو بائب ہو گئی آئے فتنے فرما خدا دی قسم کر کے آنا نبی پاک سرکار شریعت متا ہوں جہاں پیچھے دسیا ہک جدو کسی ہوتے وہ شرط ہے کوئی لیا کے مسلم عورت نے عورت نا دے دیتا ہے لیا کے دین دلا کوئی نہیں کرو تو پھر وہ جا سکتی جو لیا کے دین ہے تو پھر دن ہی حق بنتا ہے ایک اور جگہ ایک اور مقام حد جدا کرنا کی کرنا ہے حد جدا کرنا ہے محرم نال جا سکتی اج بغیر محرم محرم شرط اگر محرم نال نہیں عورت حج فرد ہوں نہیں ہے یہ جناب چند مقامات نے جتھے عورت آج اجازت دیتی گئی ہے کہ عورت مرد دی اجازت نالے لباس چی پردے اسی طرح سر اگے آئے گا پردا پردے کا بیاں تصاگا بھی پردہ کس طرح کرنا تو جناب والا یہ مکامات بڑائی ان کا مات چ گل سمجھی کسی جگہ سکول او سی شریعت دی کتاب شریعت دے مسئلے تو دے شریعت دیا کتاب ہوں سوال دے کہ حوالہ پیش کرا یورپیاں کا خرپا چوک گورا چوف صدر ہویا ہے اس علاقے دا روس دا کتاب کا لکھا میں جہی کتاب چ پڑھنا تھا یورپ میں آزادی نسواں کے نقصانات صفحہ نمبر چوٹ کو گوربا چوف کا بیان لکھیا گوربا چوف کی کتاب ہماری مغرب کی سوسائٹی میں عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا اور اس کو گھر سے باہر نکالنے کے نتیجے میں بے شک ہم نے کچھ معاشی فوائد حاصل کیے اور پیداوار میں کچھ اضافہ ہوا اس لیے کہ مرد بھی کام کر رہے ہیں اور عورتیں بھی کام کر رہی ہیں لیکن پیداوار کے زیادہ ہونے کے باوجود اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا اور اس فیملی سسٹم کے تباہ ہونے کے نتیجے میں ہمیں جو نقصانات اٹھانا پڑے ہیں وہ نقصانات ان فوائد سے زیادہ ہیں جو پروڈکشن کے اضافے کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوئے ہیں لہذا میں اپنے ملک میں پرو سٹرائکا کے نام سے ایک تحریک شروع کر رہا ہوں اس میں میرا ایک بنیادی بہت بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ عورت جو گھر سے باہر نکل چکی ہے اس کو واپس گھر میں کیسے لایا جا سکے اس کے طریقے سوچنے پڑیں گے ورنہ جس طرح ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے اسی طرح ہماری قوم بھی تباہ ہو جائے گی یہ بیان کی بوربا وہ تاثر سی تجربہ کر کے تے چلو پہنچ گیا ہے. تجربہ کر کے کہ اسلام کا نقطہ حکم بالکل برحق پر سدک جاوا مدینے او نقصان اٹھا کے تجربے کرن تو بعد جب جا پہنچے سونے تو بغیر نقصان کراؤ تو مت نو پہلو ہی اوبے لے گیا اور چاہی آدھا اندر رکھن تحریک چلا لگا جیڑی باہر نکل گئی میں نڑ واپس لانا چلو اور چار دیاری گوربا چوک کا بیان اس کے حوالے سے کافر ہو کے بیان پہ دے آ جناب اے سڈے پاکستانی جدید جدید تحریک نسماں اور اسلام عورتوں نے آئلی قوانین بنے تو عورتوں نے کہا خواتین کو مردوں کے برابر حقوق نشستیں اور ملازمتیں نہیں ملیں گی تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ستروں حجاب کی بندشیں ستروں حجاب کی بندشیں اور چادر اور چار دیواری کے اصول تو ہمیں چودہ سو سال پیچھے لے جائیں گے ایماندار درسو ہے तो मैं शेरे रबानी पढ़िया फलमानगे चंगे लगे फिर उन्होंने आख्या जी क्यों फरमाया अपने गुरु का तरीका नहीं छी अपने मदीने वाले का छद गया जो काफिर रोके गोरबा चो फां جب تک واپس اور گھروں میں چار دیواری میں نہیں جائیں گی تو ہم نہیں بچ سکتے ہماری کام تباہ ہو جائے گی اور یہ لانچی بچے ہیں جب تک باہر نہیں آئے گی پھر ہم نہیں بچ سکتے ترقی نہیں ہو سکتی اب بتاؤ پھر اللہ نے صحیح فرمایا ہے نا کہ میں نے مناسب کو عذاب دینے کے لیے کافر سب نچلے درجے میں رکھنا ہے جناب جی بیان کافر چار دیواری چار دیواری جناب جی ہاں جی ترجیح پسندیدگی اور اس کی جناب ہاں تحسیم دن وہ بھی من بیٹھے نے ہوں میں سامنے چار دیواری تو بعد پردہ سنا کی پردہ سن لے یہ آیات اللہ سونے نے دو تھاوا کنیا تھا, تھا اللہ واہد شریق ماشاد فرما توجو فرمانا آخنا سبحان اللہ اللہ فرما وائی سال تو متالسال ریکم اتو ہارو لو بے کم و کولو بہل اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ فرما جدو میرے حضور سرکار دیا گھر والوں تو کوئی سودا سلف منگو وہی گھر دے ورتن والا سمان منگو کی کرو فصا الوں موں ورا ہے جام پردے کلو کے سوال پردے دی اے آیت صورت سورت سورت احزاب آیت نمبر بدلی ہے اے آیت نمبر ترونجا کن اگے اللہ فرما کیوں سنو آخ پردے دی اوٹ تو کوئی سیم منگایا جائے کیوں یہ حکم فرمایا ہے, فرما ہے واسطے. کوئی داندا, کوئی اللہ فرما ہے پرتے تو پیچھا رہ کے میرے حضور دیاں گھر والیاں والی جی کوئی بانڈا کوئی گل منگی منگنی پی گئی گھر کوئی مرد پیچھا منگو پرتے پیچھے کلو الہ فرما اے کیوں فرما سال نے کم ات ہارو نکلو بے کم و کلو بے ہن پردے پیچھے رہنا دل واسطے بھی زیادہ پا کے نبی دیا تھر والیاں دلوں واسطے بھی زیادہ پا ہوں گل سمجھی اللہ سونے نے اے فرمایا نبی پاکل نے محرم نے محرم مومنہ دیا ماواں لیکن خونی محرم نہیں سن خون والا محرم نہیں لگتا اللہ پردے دے پیچھے رہو گے نا تھوڑا دل بھی پاک رہے گا میرے ندی دیا گھر دے واسطے بھی زیادہ پاک کم یہ ہوئی ہے سویا جنہ دیم و حیات قیرت کی آخری روٹی ادھر جنہ دے پاک دامنی گل دا نہیں سمجھ لگی رب سخت شریعت بیان کردیا رب شرما چھو جدوں دا مول مولوی شرمیلے بنے نے قوم بے شرم ہو گئی ملا پیڑو تسا بے شرم بنو تہن شرم ہون دی دے دین بیان کرنے سے نہ مرادو تسا بے شرم بڑو تاکہ قوم شرم آ جائے سدکے میں سرکار یہ دسواں بیویا گھر تے بابا صاحب کا پردے کا آیا کہ پردے بھی پردے ج بھی تے پاک رہے دل بھی رکھ لے دل کی پاک ایک گانا لگا ہو گی وہ پیا کے ساری دیا گل چڈو دل پاک ہونا چاہیے وہ تیرا بچا خانہ خراب ہو کسی پوتی نسل دیا یہ ہالے تیر دل پاک ہے. دل پاک ہونا چاہیے الطان رائی کا بھی دل پاک ہے. تھوڑا دل پا کے سکل والوں کا بھی دل پا کے مری لا ادیا پوا کے چڑیا پوا کے نکر پوا کے دلو پاک ہونا ہے پتہ نہیں لن تل لے کتوں آدھا جہاں بھی پلیت نہیں ہوں سب کے جاوا پتہ نہیں کہڑا آپ حیات لبا ہے تو بٹھے نے وہ دل اسی طرح پاک رہتا ہے جس طرح نبی سرکار کا قرآن اور شریعت فرماتا ہے جنو دیکھو کنجر نو بکواس ہے مالی جی دل میں ہونا چاہیے دل میں پردہ ہونا چاہیے جو کہتا ہے دل میں پردہ ہونا چاہیے وہ کافر ہے لانتی ہے وہ نبی پاک کے قرآن کی تکلیف کرتا ہے یا خدا کو پتا نہیں تھا کہ دل میں پردہ ہونا چاہیے جب خدا نے قرآن میں حکم فرما دیا تو معلوم ہوا دل کا پردہ بھی اسی کا رہے گا جس کے اوپر ظاہری پردہ شریعت مصطفیٰ کا سنو ایس آیت تو بعد ایک اور آیت وہ بھی سورت احزاب کی ہے آیت نمبر انٹھ ہے اللہ فرو اللہ کلوا جی من بنا تک ذالک ادنا ائیو فلا نلا پہلی جی آج درمیان حضرت حضور سرکار صحابہ نبی پاک دے گھر مبارک دے اندر نبی پاک نال کھانا کھا رہے بھی بیٹھی نے ہے? <تصف> حضرت عمر ہے فرماندے یا رسول اللہ یہ بندے جناب گزرے آتے دل نہیں جوارا کرتا ٹیڈا اچھا ہوں جناب کی بی بیبیاں بی پاکی اے عمر نے زمین تے کی عمر دی زبان چو دے, دے لفظ اللہ نے تو قرآن ہی ہوئے اتار عمر بن خطاب فرما سن الحمد للہ فرمایا مینو اللہ نے عزت بخشی میں زمین تے بول داریا رب ہوگئے قرآن اتاردا رہا وی شیرا پیرا والی گلادانی قرآن اللہ نے فرمایا سالو ہن لا مرا ہاؤ کون خبردار گھر میں جانا پردے تو باہر ہی امربن خطا فرما نے سکھ رہے مولا دو جہاں میری معافت اللہ دیا بندے بیاب ہلور نا نال عمر زیادہ غیرت مند سی نہ ہلور دسنا چاہتے نے دا کا گلام ایڈا گیرت مند ہے انہوں کا آٹا کچوں گیرت مند <مترجم> <مترجم> <سؤال> <مترجم> ادر ویخ اللہ دیا اللہ نے فرمایا اے غیب دیاں خبر دین والے ہو. حکم فرما دے اپنی گھر والوں اور اپنی بیٹیاں اور مومنہ نوں اور مومنا دیا عورتوں نو کی حکم जुदनी ना लिना जलाबीब जला बी बेह अपनी चादर अपने उड़ के रख आ गई चादर पहलो चार दिवारी भी पुराने चो चादर भी जला बीब जला बीब जिलबाब की जमा जिलबाब اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک چلی جائے چاروں طرف سے عورت چھپ جائے اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھی گئی اور صحابی جنہوں نبی پاک نے تفسیر دی دعا دیتی تھی آپ نے چادر لگا دی سر مبارک تپائی پیرا تک ٹائر بھی چھپا دیتے چار پاسوں چھپ گئے مت بھی لوک گیا سارا چہرہ لوک گیا ایک اک کٹی اک کھ کے دسیا فرمایا اے حکم اللہ دے دراع والا اے ہے رب دے دا تین سمجھایا ہے انج دی چادر مسلمان دی عورت واسطے انج دی چادر دا حکم اللہ سونے نے فرمایا ہے حضرت اتفاق اس آجت سورہ عذاب دی آجت نمبر اندر اللہ سونے نے چادر حکم دے چ بی حضور سرکار دی جنہ دا نام حضرت امیر سلمان سی سونے موجم اوسط موجم اوسط تبرانی شریف حدیث کی کتاب ہے یارہ جلد فکیر نے اگلے دن پساوروں لیا تھی یارہ جلد حدیث کی کتاب موجم اوسط سچ لکھے مدوار ہر بال میرے محترمان کن کپڑے تھلے لٹکاون کی اجازت آقا نے فرمایا ایک گفٹ ایک گفٹ چادر میں جے امر بجبری شریعت کے مطابق مین باہر جانا پوے میں پردا جاوا جا کنا چادر تھلے لمک دی ہوئے میری؟ نے فرمایا ایک گھر الٹی گنگا وگ پی ادور سرکار نے عورت نجازت دی گٹ چادر تھلے رہے کیوں ڈیزائن جی جی آ گیا نیتن بھی پارٹی ہوئی تھلو کی ڈیزائن جی؟ جی ہے تھلے اے اے اے پہنچے کا بھی کربان بڑھیا راتی اے یہ بڑیا نا یہ دینا پھر سویرے خدا کی قسم مر جا اور جیس ما پو اپنی ذی سے غیرت نہیں ہوگی میاں نا شا اللہ اللہ سونیا انہاں ماں پیو نوں پتر دے تے نہ ٹھیاں دے ایتھے بغیر پتراں ٹھیاں تو مر جان تے چنگے نے تی پتر تے انہاں نوں دے جڑا مولا علی مشکل کشا وانگو سامبڑ دے مال دتدا اے یہ ہے قالتا ادنا یور اپنے فلاج حسین صدکے ہے جناب عورتوں کے چار, چار اے چادر مبارک کا ذکر اتا کے اے اے پردے اے پردے جدو سلاف امت نے دیکھا کہ اللہ تعالی وے صرف ایک تک کدے راہ ویخن کھن خاطر راہ ویکن خاطر انہوں نے برخا ٹوفی والا چپڑا سدکے جاوا اللہ نے اے برخے نے نہ جی فیشنی اج دے یہ تے نام مراد پائی پھرنیا نے یہ تو کمیس ہیں سیتے ہوں یہ تے کمیس پہلو بھی پائی پھر نہیں ہے کمیس تو اتوں کمیس پایا کرنا کتنے آ اللہ یدھنی نا اللہ فرمانا اتوں سٹن پاو نہیں اس واسطے وہ برخا ہو جا جڑا زمی تک پایا جا جناب شرم و حیات اکر پھر نہ فیتنے اٹھن نہ بدکاریاں ہون نہ پتکاریاں ہوتل وارت ہو جرائم معاشرہ کیوں رحمت سکون زندگی نہ بسر کرے کوئی نہ یہ ہے چادر پہلا ذکر کرتا سی چار دیواری ہوں جی آخر جہ سب سکول دسویں کتاب میرے کو جلدا واسطے گئی ہے میں لیا نہیں چکیا اس لکھا ہے مضمون لکھیا دسویں انگلش عورتیں بےدار ہوتی ہیں کی مضمون ہے دسویں انگلش کا عورتیں کی مطلب کیا پہلے عورتیں گھروں میں رہتی تھی چاد پہن دی جی ہوں بیدار ہو گئی بےدار ہوئی کردیا جہاز کپڑے لائی پھر ترقی ہو گئی جگہ جگہ تورت آ گئی جگہ جگہ تورت آ گئی کی ہویا ہے آخر اب عورتیں بیدار ہوتی ہیں پہلو ستیاں رہی میں کافرو اور کفر سنگ دینے انہاں یہاں لفظوں گند کی بھرے آئے ہے عورتیں بیدار ہوتی ہیں دے مضمون گند کی فریا ہے پہلو امہ ایسا بھی ستی رہی اللہ نے نے نہ ہو سکیا اپنے حق میے تھاں تھاں سے تھا کم کریے اصا بھی مردہ نہئیے ہاں جی اصا بھی باہر نکلا آئیے سڈے واسطے کیو پابندیاں نے ہاں جی انہوں نے نعوذ باللہ رہیاں اللہ رسول نے حق مارے ہوں جاگ پہ اپنے حق وصول کر لے, لے ایمان لال جہاں سمجھ گے وہ مسلمان نے یہ پڑھائی والے ہوں جا سمجھے تو عورتیں ستیاں رہا ایک بچ بے تے سات سات نال موڈے پہ ہاتھ رکھی کھڑے نے ہوں یہ بھیگی ایسا سدی کا کیسا لانت اونا بی, بی جاگیاں سن جنہیں آنکھ کھولی تے نبی تابے داری مل گئی اور دشمن ڈنگ مارنے وے بے, بے غیرت گرد کرنے بے والے میں پوچھتا ہوں ملا ملوانوں پیروں سے میں پوچھتا ہوں اس کلمے پڑھنے والے سے کہاں سوئے کھوئے ہوئے وہ ہو. کیا مر کر جانا یاد نہیں ہے کی خدا نجوان